الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تغيئهم بهسان إلى يهب الدين أما بعد أعوذ بالله السمعين ليه من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض الأدو لمتفقفقین محترم حضرات دوستوں ساتھیوں آج جمعے کا خطبہ جو ہے وہ نہایت اہم اور وقت کے تقاضے کے مطابق ہے انسانی زندگی میں بناؤ اور بگاڑ اصلاح اور فساد کا جو سبب بنتا ہے وہ دوستی ہوتی ہے صحبت کا اثر ہوا کرتا ہے انسان خود اور یا اپنی اولاد کو اگر اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع دے گا اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا تو اولاد بھی اچھی ہوگی اور اگر انسان کتنا بھی مال دولت دین تقوی پرہ گاڑی کی ہو اگر اس کی اولاد غلط دوستوں کے ساتھ رہے گی تو اولاد جو ہے کبھی سیدھے راستے پر یہ رہے گی اولاد دوستوں کی دوستی اور غلط لوگوں کی صحبت سے متاثر ہو کر کہ وہ بھی غلط راستے میں گی کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ سگے اصح کہتا گرت مردوم خاندان تشگ بڑی زبردست مثال قرآن کے میں پھر کہا, کہا اس نے کہا دیکھو غلط دوستوں کی دوستی اور غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان کی صحبت ان کی ہم انسان کو کس قدر نقصان دے ہوتی ہے کہ نلیہ سلاط وسلام اللہ کے نبی اور پیغمبر لیکن اولاد اپنے باپ کا ساتھ دینے کے بجائے برے لوگوں کے ساتھ بیٹھی اللہ تعالیٰ کے نبی نو علیہ السلاۃ اسلام کی نبوت بھی اولاد کو غلط صحبت کے اثر سے بچانا سکی فشر نو باب ادا نبوت ساندان نبوت نبوت شخص نو علیہ السلاط اسلام کی اولاد جب غلط دوستی کی تو نبوت و اشالہ کچھ کام نہ آئی وہ بھی گمراہ ہوا اور ہلاک ہوا لیکن اس کے بارے خلا سگے پہ پے نیکاپت مردم شد قرآن پاک میں دوسری مثال موجود ہے آج بہت سارے ساتھیوں نے سورے قہب کی تلاوت کی ہوگی اللہ رب العظمین اسحا کہ کتے کا تذکرہ کیا اللہ اکبر وہ کتا دنیا کے سارے برے لوگوں کو چھوڑ کر کی سب کی ہم سینی اور دوستی کو ترک کر کی اس نے چند نوجوان جو ایمان لائے تھے اللہ نے تو میں ان کا ساتھ دیا تو اللہ رب العالمین نے نیک لوگوں کی صحبت کی برکت سے قرآن میں جب نیک لوگوں کو تذکرہ کیا تو اللہ نے اس کتے کا بھی تذکرہ کر دیا یہ اچھی صحبت اچھی دوستی اور نیک اور برے دوستی کے اثر ہوا کرتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو خود اپنے کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی اچھی صحبت اچھی امرچ اندر ہم اچھی مجلس میں شریک ہونے کی توفیق رسیق فرمائی دوستو اللہ رب العان نبی علیہ اللہ رب نے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت بڑی پیاری تشویش دی ہے ابو موسا شریر رضی اللہ حدیث کے راویل اور امام بخاری رحمت اللہ نے مختلف مقامات پر اس حدیث کو نقل کر کے بہت سارے مسائل اخذ کیا ہے ان ایک ہی ہم نشینی اللہ رسول نے فرمایا لوگوں میں اثر سوال ہے جلدی سو کہاں میری مس کے وا نا فکر لوگوں اچھی اور بری ہم نشینی اور دوستی کی مثال اللہ رسول نے فرمایا ایک ایسے انسان کی ہے اے اے اے اچھے بری صحبت کی مثال اتار اور لوہار کے سی ایک انسان ترسوم کی اتر کی خوشبو کی دکان کرتا ہے کاروبار کرتا ہے اور دوسرا لوہا آگ میں جما کر کے لوہے کو پیٹتا ہے اور طرح طرح سے لوہے کا اوزار بنایا کرتا ہے آپ نے فرمایا جتنا فرق ہے ان دونوں میں ہے یہی مثال ہے اللہ سے فرمایا ہاں مسل و جلیف سے سوال جلیس سو اچھے دوست کے ساتھ بیٹھنے اور برے دوست کے ساتھ بیٹھنے کی یہی مثال ہے پھر آپ نے تصویر دیا اما ہو وہ اما انتری ایک انسان ایک اطرفروش سے خوشبو بیچنے والے کے دکان سے بیچنے والے سے دوستی کرتا ہے ولہتے ہیں اس نے ایک ایسے انسان سے دوستی کیا جس کے پاس خوشبو ہے خوشبو کا کاروبار کرتا ہے اب دوست تین چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک چیز ضرور پائے گا نمبر ایک ایم آئی ہو کا ممکن ہے کہ دوست سے آپ ملنے کے لیے جائیں تو اسے بیچنے والا دوست آپ کو ایک شیشی دے دی, دی ایک بوتل دے ایک پیس آپ اٹھایا دے دیا یہ میری طرف سے گفٹ ہے کیوں آپ کو خوشبو ملی کیونکہ خوشبو والے سے آپ نے دوستی کی ہے نمبر دو آپ وہاں انتہا عامل ہو اور اگر وہ فری بھی نہ دے تو آپ خریدیں گے پیسہ بھی دیں گے تو آپ کو خوشبو ہی ملے گی جی. خوشبو ہی آپ کو لے کے لوٹے گی جی. نمبر تین بڑی پیاری چیز آپ نے فرمایا اگر تم نہ اس نے گفٹ دیا نہ تم نے خریدا وہی ماں انتظام مین وہ بھی تو جب تک رہے گا تمہیں اچھی خوشبو آتی رہی ہے یہی مثال اچھے دوست کی ہے اچھے دوست کے ساتھ بیٹھو گے اچھی مجلس میں جائیں گے ہم تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی باتیں بتائے گا ہمیں برائیوں سے ریکوے گا اگر کچھ نہیں کرے گا تو کم سے کم جب تک اس کی مجلس میں رہیں گے ہم اپنے آپ کو گناہوں اور برائیوں سے بچائیں گے اور اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا نزول ہوگا مستحق بنے گی اس کے برخلاف نے فرمایا ایک انسان وہ ہے جو لوہار سے دوستی کرتا ہے جو لوہے کا کاروبار کرتا ہے آپ نے ساتھ اب اگر کسی انسان نے ایک لوہار سے دوستی کیا اپنے دوست سے دوستی نبھانے کے لیے اس کے پاس گیا تو وہ تو اپنا کاروبار کر رہا ہے بھٹھی جلا رہا ہے لوہا گرم کر رہا ہے سے ٹھیک رہا ہے اگر آپ کوئی دوست اس کا دوستانہ تو وہیں اسٹوز رکھ دے گا کرسی رکھ دے گا, کہے گا صاحب پیسے آپ کو چا پلائے گا سب کچھ کی کرے گا لیکن آپ کو آپ کے قریب بچایا تو آپ نے فرمایا ایک شکل تو یہ ہے، ایک چنگاری گوڑی اور آپ کے بدن یا آپ کے کپڑے کو سنا دیا آپ کا بدن چل گیا आपका कपड़ा चना क्यों आपने आग वाले से दोस्ती किया है नंबर दो आपने साथ हमारा अगर आप बड़ी होशियारी करी قریب بیٹھنے کے بجائے ذرا دور بیٹھیں تو نبی نا بھی رہ نے شاد رمایا اور دور بیٹھو گے تو تب بھی آگ کے دھوئے سے تم محبوب نہیں رہو گی اس کے دھواں ضرور تمہیں ملے گا اگر اس سے کوئی ہوشیاری کرتا ہے وہ جا کر کے بہت دور بیٹھتا ہے جہاں تک دھواں بھی نہ جائے تو اللہ خود نے شاد رمایا کیوں کہ تو دھواں والے آگ والے سے دوستی کی ہے تو اگر دھواں نہ لگا اور کپڑا اور بدن نہ چلا تو کم سے کم اتنا ضرور ہے اس کی بدبو تجھے ضرور محسوس ہوگی تیرے بدن میں تیرے کپڑے میں دھوئے کی بدبو آئے گی اور لوہے کی بات آنا شروع ہو جائے گی آپ نشاست لوگوں یہی مثال اچھے دوست اور برے دوست کی ہے نا اچھے لوگوں کی دوستی ہر حال میں فائدہ مند ہے اور برے لوگوں کی دوستی ہر حال میں نقصان دہ نبی علیہ کرا تو نے انسان کے بنا اور بگاڑ اور اچھے بڑے ہونے کی پہچان دوستی کرا دیا ہے سن نبی ارشاد سمایا اے لوگ المرو اللہ دین خالیلو رہا تو تم علا مئی اور کما تالا رہی جانے مانے حجیثی فرمایا اے لوگ المرو اللہ دین خلیل ہی آدمی اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے اس لیے تم کس سے دوستی کرنا چاہتے ہو اپنے بچوں کو کس کے گھر لے کے جانا چاہتے ہو کس سے تعلقات بڑھانا چاہتے ہو اب یہ تم نے شاید دوستی کرنے کے پہلے پہلے دیکھو ہری ہیرام جس کا جسے تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں جسے دوستی کرنا چاہتے ہیں جس کے یہاں آپ اپنے بچوں کو لے کر کے آنے جانے کا تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں اس کا عقیدہ کیا ہے اس کا عمل کیا ہے اس کے بچے کس اخراق کردار کے ہیں کیوں آپ تو بہت اچھے ہوں گے بڑے نہیں بھول رہے لیکن ہو سکتا ہے آپ غلط قسم کے لوگوں سے دوستی کریں تو اس کے بچے بے ایمان ہو بد امن بد کردار ہو غلط راستے ہوں تو آپ کا بچہ ان کے بچوں کے ساتھ متاثر ہو کر ان کے بچوں سے متاثر ہو کر کے طرح طرح کی منقرا اور برائی جنگ وہ بھی شامل ہو جائے گا اسی اللہ علاقا مایا المردی نے دین نہیں آدمی اپنے دوست کے طریقے پر کردار پر گفتگار پکوتا ہے اس لیے دوستی کرنے کے پہلے پہلے دیکھ رو کہ تم دوستی کس سے کرنا چاہے تو تمہارا اور تمہاری اولاد کے بنا اور بگاڑ کا دارو بتا ہے اللہ ہم کو پور کی تو فکر سی پڑھائی کو لے ہے نا وہ سب تم یہاں بمے الحمد اما وبکات دوستو صحاب کرام انبیاء صلاح و سنام سوال ہمیشہ اپنی اولاد کو بڑی تاکید کرتے تھے بات صحابہ منقون ہے وہ اپنے بچوں کو بلاتے اور تین باتوں کو نصیحت کرتے ان کو یاد رکھیں اور ہم بھی اپنے اولاد کے ساتھ یہی معاملہ کریں کہتے یا نہیں یا بڑی اے میرے لا پیارے بچوں میرے گدارو تین چیزوں کو یاد رکھنا جالسل علما و شا جالسل علما و شاعر الفکما و خالص ہمارے پیارے بچوں تین قسم کے لوگوں کے ساتھ بیچنا کسی چوتھے انسان سے دوستی نہ کرنا نمبر ایک جالسل علماء ہمیشہ علما کی مریضوں سے جڑنا علما سے دوستی کرنا علماء تعلق تعلقات برقرار رکھنا ان سے اپنے آپ کو جوڑ رکھنا آپ نے فرمایا کا چاہایا وہ ہمیشہ جس کے بعد دین کی سمجھ ہو اس سے سوال کرنا اور اس سے پوچھتے رہنا کوئی بھی معاملہ آ جائے تو ان سے سوال کر لینا پوچھ لینا اس کے بعد کا امر کے لیے قدم بڑھانا نمبر تین وہ خالد الحبہ حکماں جو عقلمند ہیں دور اندیش ہیں اچھے بدے کی تمید رکھتے ہیں اور تمہارے خیر خواہ ہم ایسے لوگوں سے ملا کرو بیلوں سے نہیں ملا کرو یہ صحابہ کہاں اپنی اولاد کو یا کرتے تھے لکمان حاجی نے کہا بُنیا کی مجلس میں جاتے رہنا کبھی ان والوں مجلس سے نہ کنارا کشید تیار نہیں کرتا بلکہ کہا کہ حکمت علما کی مدل سے برکت سے انسان معمولی آدمی کو بھی کرسی پر بیٹھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اچھے لوگوں کی شوبت اختیار کرنے والا بنا نبی رہا چن روی داؤ تنوی کے حوالے سے آپ نے شختی کے ساتھ بنا کیا فرمایا گا تو سارے ملیا بلا یا پوروسان تھی اے میرے امدل اے مومن میری تو بہت سے یاد رکھنا لاکھ بھی لامو منٹ ہمیشہ دین دار سچے مومک موہر متقی جو ہمارے امتی ہوں گے انہی, سے انہی کی صحبت کیا کرنا انہی کے طرح کچھ نہ بیٹھنا اور خبردار ارولا یاد کرو کہاں تک تمہارا کھانا بھی کھائے تم تک پرہیز کار پائے دوستو اللہ رب العالمین سے دعا کرو کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور ہماری اولاد کو اچھی صحبت نصیب فرمائے ماں باپ کی ذمہ داری ہے اولاد کے اوپر کڑی نگاہ رکھیں یہ اولاد کس سے جڑی ہوئی ہے کس قسم کے لوگوں سے دوستی کر رہی ہے کن کے ہاں آنا جانا ہے کس کے ساتھ پوچھتا بیٹھنا سوچنا بیٹھنا ہے یہ ماں باپ کے فرائض میں سے آج ہے واضح گیا ہے کہ کسی بھی کام کو کسی بھی امت کو اگر برباد کرنا ہو تو اس کے یہاں نشے آور چیزوں کو عم کر دیا جائے اسی لیے نبی علیہ السلط و سلام نے احساس روایا تھا کل شر اے مار ہمیشہ نشے اوور چیزوں سے بچنا اور لوگوں کو بچانا کیوں ہر برائی کا دروازہ ہر بے حیائی کا دروازہ اس نہ نشے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اس لیے دوستوں نشے والی او چیزوں سے خود بچائیں اور اپنی اولاد کو ایسے غلط قسم کے لوگوں سے ان کے پاس اس بیٹھنے سے بچائے اور اگر کوئی محلے میں ایسا انسان مل جائے تو فوراً حکومت کو اس طرح کرے اس کے پاس سخت کاروائی کی جائے اور ہماری اولاد محبوط رہے فی الحال آدمی ہم سب کو نیک وسارے بنا بد کے پہلےدار بنا فی الحال جو مقروض کے کو دور کر جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ میں اللہ رب العٰ فرما جو بچے ہیں ان کو محبوظ رکھے اور جو انکار کر گئے اللہ رب العالمین کی مقرط فرما آل جس ملک میں ہمیں وہاں کے رئیس شیخ خلیفہ اور ان کے آوان و ساتھ جو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرما ان سے ایسے کام لے جس میں آپ کی رضا ہو امت کی بھلا ہو کام اور کی خیر ہو اور ایسے کام سے اللہ ان کے ہاتھوں کو روک دے جس میں آپ ناراضی آپ کا محنت و نقصان ہو خصوصا جس شہر میں رہتے ہیں وہاں سلطان ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہر بھلا ہر آپس سے رکھے ان حضرات سے وہ لے جس میں تیم کی خیر ہو امت کی بھلا ہو اہن لال ہمیں سے جو پریشان ہے ان کے پریشانی کو دور کر دے اللہ بل مسلمس عباد اللہ رحم ان ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل لائکن کو دبانا نہ بھولے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو پرابلم ملتی رہے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے